الحمدللہ للہ الحمد اللہ, <الحمد اللہ>, <الحمد اللہ> السلام علیکم اس مبارک محل میزبان سبن اللہ دو جگلی رحمت سب نو اللہ خیر و خصوصاً خوشی آگاہ دوستان گرانی جس موضوع جناب نا چیز مخاطب ہو تیسری جگہ بہت سارے مسائل حل بہت سارے مغالتے دور ہوں حوالے بہت اشلاحی ایک عظیم فائدہ یہ ہوں کہ اللہ تعالی مارفت ہو جائے جی جو رات پاک کرم جو فرماوے ہو سکتا ہے دل چ مارفت روک بن جائے اور صاحب حال, حال بندہ بن جائے یہ بھی سلا اس طرح ہو جاتی توخی تو شرکی سمجھ آ جائے اور موجرات اور کرامات کا مسئلہ بھی سمجھ آ آه آه آه آه کوئی بندہ بھی سنے گا نا انشاءاللہ الرحمن دلوں تسلیم بھی کرے گا اور دلچ لذت محسوس کرے گا باقی علم دی چاشنی محسوس ہوگی قرآن مجید فرقان حمید جندر سورت آراخ آیت نمبر چون دو لفز نے مبارک موضوع جی پرانی مجیے آیا اسی طرح ہی موضوع بنیا مطلب یہ خبردار لاہول خلق اس اللہ ہی کے لیے خلق ہے اور کے لوگ کہتے وہ تفصیلی گفتگو دل میں تو پتا نہیں رات کا کتنا ہے قصہ گزر جانا ہے लेकिन इना दो लफ्सा की गहराई आखिर पुराने पाग सम ने दो चीजा इत हैल अम्रम् और अम्र کل کبھی تصویر سمجھ ہو. امر جہا ہے کئی مانیہ چاہتا ہے اتنے امر کو مراد شریعت دا امر نہیں موضوع مناسبت امر دو مانے امر شریح امر تک امر شری اللہ تعالی کا امر حکم حکم شریعت بنان دا، ایک امر ادا جس نال شریعت بناؤں کال قانتین حقیم اس قلع نماز قائم کرو زکات ادا کرو لا تقرب زنا زنا زنا کے قریب مت جاؤ شریعت حرام حلال بنتا ہے جائز میں جائز بنتا ہے بندہ مقللق بنتا ہے دا <تصفح> مطالبہ کرو کرو شریت دا. علم حا جی شام ہو दूसरा अमृत तकवीनी अमर ऐसा हुक्म जिस अल्लाह तला अमृत तकवीनी कहनेजाद تخلیق تکوین ایک مانے so. بنانے ایجاد بنانا وجود ملانا ہستی دینا تو امریکی بنان دے کوئی جگہ کیا ہے کن, uh -huh. فایہ کون بن فرماتا ہے ہو اس ازاں اس کے عمر سے گل دگل کرنی ہے کیونکہ قرآن مجید اس مقام پہ اس عمر اے ہوئی عمر مراد ہے وہ شریعہ تعالیٰ دوسرے معنی مراد ہے سلسان اللہ سلسان اللہ خلق و عمروں چکے یعنی نہیں بنا امر مخلوق دوا شک یہ اس دا مبارک کلام کن کلام ایک لفظ مبارک نظم شریف جس وہ ایجاد اور تخلیق دا نظام قائم کو کہ تکوین اور تخلیق وہ بھی کون کے ساتھ ہیں؟ اور تدبیر وہ بھی کون ساتھ اور مانا؟ تخلیق جو ویکنا پیا دا کمال रात हो मारफत हो सकती है मारफत दा मतलब हुंदा है पहचान धुंद धुंधली धुंदला ज तस्वो او کہ کوئی ہے اور ہر اقل والا ضرور عقل استعمال کرتا والا ہے اب نام میں چاہے کوئی اختلاف کرے اہل بلل اس کو اللہ کہیں نہل بھی اللہ کہیں دہری اون دہر اونوں او اندان کے جا کھلوے گا اس نقطے سے ضرور اس کائنات کو چلانے والا ضرور ہے اور بنا والا وی ہے چلان والا وی ہے دهਰੀਆ بھی اس گل پر نہیں نکل سکدا کیونکہ خدا کو ماننا یہ ہے یہ کس طرح سبحان ہر کسے دی فقط صرف گل لینے کہ او اس ذمہ دار سے غلطی کیتی بیٹھا ہے کی مطلب او تشخم جدو کرتا ہے تو زمانہ آپ ہی ہے ایو خدا ہے تو خدا کے کہہ رہا ہے نا خدا دی شخصیت منی بیٹھا ہے لیکن او دی او دی شخصیت ہے, کہ ہے خدا کے لیکن او ہے او انداز ہے اسی کہے اللہ ہے आखी मनी बैठा है मालूम होया खुदा का मुनकर होना बुहाल है खुदा पा का मुनकर होना है अच्छा तो किबला कौन बनाने जड़ा है दे अंदर चलना है इन समझना है تاکہ سے چلاو کا نظام دل میں تو ہے میں نہیں آتا جان گیا میں تیری پہچان تو نہیں اس جات پاک نے اپنے آپ کا کلام हर किसी आ सकती है तो अमर तक अमर हुक्म जो बना है कौन कह रहे हैं اس مبارک کُن کلام شریف دی تیزی جڑی ہے نا پہلا اونوں بیان کرنی کہ ایک کلام کُن جڑا ہے کُن نال خدا ہی بنانا تیز اے دی, دی تیزی اور سرعت اور رفتار کُن اللہ تبارک و تعالی دے ہیں حقیقت نہیں دی. لیکن کریم نے دے بارے بہت کچھ بیان فرمایا بارے جا دسیا کہ سا تجیے رہ جاؤ گے سبحان اللہ آہ! اللہ سبحانہ وتعالی نے دو مقام دلتے سبحانہ مجید اتا. اپنے عمر دیو تیزی بیان فرمائی عمر دے بارے دید اچھا ہے کہ میرا امر کیے اور عجیب لیا جا لیا کہ وہ ہی عمر ہے اور وہ او ہی وہ دا فیل ہے वो ही एदिने, एदिने खेल और भी माने <coughs> ए कलाम यही फर्क इना है इस बार ही फर्क है रात न सिफर کلام <coughs> صفت کلام okay. جب تک قائم ہے تو اے بن گیا کلام اسے دا تلک okay. کسی چیز دے ایجاد اور اظہار نال ہوں ہے, تو بن جائے wow. ایک ہی چیز <coughs> دو لحاظ دو رخ ادھر کرو so. ہوتا ہے ادر کرو اور ایک ہی باپ ہے ایک ہی شخص ہے ایک, کا باپ ہے ایک, کا جنو ایک ہی شخص ہے باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے اج کرو رخا باپ اج کرو یہ پتر मतलब ये ध्यान अगर एक क्या करो कि ये उसका बाप है तो बाप बन गया जो उसका बेटा है तो बेटा बन गया रात शख्स की शख्स दो नहीं बाप भी कह रहा है उसको बेटा भी कह रहे हो खेल भी आगा। आगा। आगा। आगा। دی رب سونے والے دے نال قائم ہون دا لحاظ کروں کسی چیز دے ادھار کے ساتھ دا تعلق جو لوک ایجاد کے ساتھ بے لگ سبحان اللہ بے مجید نے داواں گلاں نو اکٹھے اک مقام تے انھاں دھیان سبحان اللہ فَمَا يَنْمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الله سبحان الله مرحبا الله أكبر. الله, أكبر. الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. I I I I I I I the way فرمائی میں اس کا امر یہ ہے بس کیا ارا راد جب کسی چیز کا وہ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ وجود میں آئے بنائے کسی چیز کو جب ارادہ فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے پر بن جائے وہ بن جاتی ہے بنی سے مخلوق بڑا بنانا خالق بچ واسطہ بنے ہوں تیزی کنی دستا ہے دو مقام تھی اللہ ابو مثال دمہم بل دی جیسے آنکھ کے ساتھ معمولی سا اشارہ کرنا لَمْحِن دُو زِرَنَا بِلْبَسَر آنس کے ساتھ تھوڑا تھا اشارہ سبحان اللہ اور دوسرے مقام تو فرماندہ ہے اس سے مضمون اس سے گالنوں بیان فرماندہ لیکن اُقیامت پہ مطالقے ہر قنع یہ تھے متعلق کوئی بھی ہو وہاں پر قیامت ہے اقرب. سبحان اللہ. بس دا عمر قیامت امر ہوں گل چلی گئی قیامت جی قائم ہونی قیامت دا جڑا ایک مثال کے اشارے کی طرح او یا یعنی چیتی اس کو بلاغت نہیں دو کے آ گئے او وا اقرب نہیں ہے لم ہل بسر وہ سو دیرا نہیں لم ہل بسل کا اشارہ او ہو یا وہ قریب سر ہے بنسپت کس اشارے کو ایک تو بھی زیادہ نیڈ سمجھ نہیں تو ہی زیادہ تیز ہے جنا جن قیامت آ جانا اور قیامت کیا ہے یہ تمام مخلوق سماوی جو, ہے اس دا کلی تغیر کلی تغیر جو بھی اس کا کلجور کلو تگجر جزوی تو وقت ہو رہا ہے نا تغیر تبدل کائنات میں تو ہر ماہ وقت ہو رہا ہے نا یہ نہیں ہو رہا ہے داد نبی پاک نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت قائم کیوں کہ وہ ایک تبدیلی آ گئی ہے ایک ایسی تبدیلی ادھر اندر آئی ہے لیکن یہ قیامت سو رہا ہے چھوٹی قیامت وڈیو ہونی ہے جب تو تغیر پیدا ہو جانا تو اللہ سوالا کرا کرم نہیں آیا اتنے لمحے نہیں آیا پھر دو دیران وجہ جاوا کہ جتھے جی نا قیامت آؤ وہ آ سر وہ قریب سر ہے اللہ تعالی نے اس اگلے جملے دے دو ان سے رکھے پیچھے جا دو مانا آ گیا آنکھ کا معمولی ہے معنی پیدا وہ ہے تنویر دو زیر دو زبراؤ تنویر بن گئی تنویل ہو گئی تقلیل مطلب ہوشارے قریب معمولی مامولی اشارہ مطلب یہ ہویا کیا اتنا کہ تکارے آئی اللہ سد کے جا سمجھاوا یہ مشال سے دے دے لیکن وکوچ جد لے عام سے ہوں منظر آم سے اسی نو او یا کی شکل ظاہر کرتا ہے یا کرامت شکل اورے اور اسی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے حقیقہ سمجھ آئی کہ نہیں پر مجید حمید کا مبارک واقعہ پہ جانا مقصود نہیں, مناسبت نہیں آآ آآ آآ فرمان دینے انہیں فرما نے جناب کی محفل ہٹان لیا اس کو پہلو چاہیے मैन मैं मैफिल उठनो लिया फरमाने मैं, मैं, मैं चाहता है اپنے فقیر بھی شان بخاو کہ رب <somethi> جناب جن کو پہلو اک کے اشارے تو پہلو میں اک چمکنے لیا گاڑی اک چمکن کو اپنی بھی اس واسطے نہیں آ بندہ اپنی اک نہ بھائی گھر پڑے گی لنگ جائے نہ اپنی اک مبارک چلایا گے مطابق کن مطابق تو چلایا سنے میرا کم ساڑھی اک کا اشارہ پورا نہیں ہونا تک سامنے اللہ क्यों अक्ष थी हो सकता या बराबर हो अख चमकोन पहलो हो जा वे ओया जनाब जी अख चमकन तू पहु लिया جن چمکن پچھے تک ملک نے ختم کیتا ہے ایتھے فرمایا ہے موجود فرمایا جاتی پتا لگلہ سولہ کار تکیلات بڑھو گا شہ بنو گا اپنی شان وساؤں گا اور اس شان چولہ مزہ اسباب والے وسائل والے نیچے کم کر رہے ہیں بجلی مسال نہیں کوئی دو کم کیتنے ہوئے وہاں مہاماجو ہو گیا موجود ہو گیا باجوڑ کرنا بھی رت دی شان تھی باجوڑ کرنا بھی اولی شان تھی یہ بیچ دیہیاں بھی ادی شان تھی پر اس قید والے نے جب یوں اپ کو ظاہر کیتا کہ سے ظاہر فقیر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اور پتا لگا جی کامرتا اپنی شان ظاہر کردہ وجوہات جس ساری مخلوق نہیں شان اپنے لیکن گل شان ظاہر ہونی کہ تو والدین ذہن جاوے کہ یا موجبہ بنتا ہے یا کرامت یا نبی کو ظاہر ہوتی ہے یا غلی کو ہے سلطان اللہ فرمان دے میں شہبان oye hoy khar khau bismillah dara samne guzar tum meri kunn bala par garo bajoe guzar tum meri illa ra kun bala kar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 रोड़ा oh, करोड़ा اللہ. اور حضرت تابود علیہ السلام سبور پڑھے زیادہ مولا آئی مشکل <سؤال> پوچھا جانب جانب اور چل ہے چلانا نال پاک ہے حقیقت تو دی ضرور ہے لیکن ہاتھ نال نہیں بنادی شروع میں کوئی ہر بار ہر چیز امر جی کروڑا بن جائے ایسے کنیا بک جی ہرکت سکون سارا ایک ہر شہر کرونا مخرو بن بھی جان بھی جان نے ہر لطیف ہاں جی جس اندر بالکل وحدت ہی وحدت کے تقسیم اوزے وچ ہو ہی نہیں تھی لیکن عجیب گل ہے کہ اس ایک کلام کا تعلق کرونا پیدات دے نال فرمان وچ بھی بھجک دکتے کلام وچ سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ تعلق تعلقی پتا اللہ تعالیٰ کا کلام جی اصا تسا کرنے نہ موہ تو پاک زبان تو لگی آواز اس دا کلام بس بس اتنے آن کے کلوز جڑا ہو فکر جگہ پہ ہوں دیکھو جسے کرتا ہے نا حال کا عمر تے ہو گیا نا کلام سے او دا او فیل مبارک جس لارہ مخلوق بنادہ ہے کہنا چلاندہ ہے لیکن خلق تھی خلق عمر اللہ خالق عمر دا واسطہ تے خلق او جی اس واسطے نال بنے جدو بنے یہ خالق جڑا بنا دال جیس کے وہ, وہ کونا مر دوسرے لگے آج کائنات مخلوق وہ ہے اور چلتا ہے مخلوق تھی اس کے نال بنتی پی ہے باطن ہو اور کیسی pues بندے بیٹھے جو ایک کر رہے اصل بول رہے آپ بولنا آپنا سننا دا نہیں کی اس عمر مبارک تیر ہی ہے ہے فلانا کر فلاں کردہ لیکن حقیقت دیکھے نا اندر او مار مار مار بھی پھر یہ پتا لگتا ہے کہ نہیں یار دیکھو مزید اللہ اللہ تعالی, تعالی مشابے بھی کوئی نہیں مشن بھی کوئی نہیں ورگا بھی کوئی نہیں مباثلت رکھنے والا کوئی نہیں کم تھل ہی نہیت نہ कौन लाल मसलूक बना रहा बन भी लेकिन ओर तेजी इनी है अच्छा तो देखो भाई पखे चलने पखा जलो चल रहा है इन लगता इन्हें पूरा एक चक्का खड़ा हालांकि पर चक्का नहीं लेकिन हाला तकबीर کوئی بھی چھولا ہوتا ہے چھولا پھڑو گارا بھی تیل گھماؤ گول کنگڑ لگے گا ایمی, تیزی ہو ہے تو مخلو کے ہر کسی بنا کے چلا رہا سنا رہا سارا کچھ کر رہا ہے لیکن خیال صرف یہ بےخالی تترو مخروق لگدی ہے کہ حقیقت کا اندھا بند کرے تو ذرا غور کشادہ کرے نا کہ چھوڑو شولال کا طالا لے نا وہ صرف جنگاری ہے کیا بدر کیا کائنات ہے صرف کُل دا جلوہ لیکن تیری نے چکر ڈتایا او مٹوا کھی جانا میں میں ہا جانا اے اے اے اے اے اے اے wo mai mai onde bol jab ओ सब की पाक पहचान ओ तू سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی تیزی نے اس کو چھپا رکھا ہے ہائے ہائے ورنہ ہے وہی میں میں رہی ہوں وہ کہتا میں بھی تو سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ میں بھی تو ہی وہ کتھے جا پہنچیا ہے اوکے اچھا ادھر دیکھو کہ سمجھاڑ واسطے مثال دیندے نے بھائی مکان بنا نقشہ نقشہ پہلے ترتیب دینا علم نرتیب دتا اس لکشا بنا اللہ اللہ کے مثال ہے و دی کا نقشے بناو یا اللہ. اس في محمدی حق محمد लोहे माहूस तो पिछा चल इजमाली इम सुरफत सी پھر hmm. بھی بعد اور مخلوق ختم ہوں خالق ہی سبحان اللہ ہو گیا اور بڑے آ, <تصفح> او ہی علم ظاہر اگلے بدل بدلدا بدلد بدلدا بدل انسان آسمان زمین پہ جو کائنات پیا ہے وہ علم ہے نا علم لیکن ایک گل سمجھا میرے ہاتھ موبائل یہ بنایا یہاں ہے یہ مسلو ہے یہ موجود ہے کیا اللہ تبارک و تعالی نہیں بنائی ممکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فرض کریں اللہ نہیں تو کائنات چل رہے بے وقوفا انہاں خدا <تصفيق> اللہ بناتے. بلا, بلا, انہاں بے وقوف تعلق اپنے بنا رکھدہ ہے اسی طرح خدا کا تعلق اپنے مخلوق ہونا ہے یہ ان کی غلط فہمی <تص> بلحال <آز بائل>؟ <سيق> بل کریم کا تالو مخلوق راتا تو بنا دال لہذا او دا تعلق ہے. تو تو اگر تو اہون او بنایا بھی اسی نئی چلایا بھی اسی نئی اگر ترج کرے کہ کوئی نہیں جی میں چپ کی کلام کوئی نہیں جدو آ کے پیچھوں گا مرفت جگہ سی جا پتا لگا ہے کہ رات اللہ دے دے دے, دے دے دے دے دے. لہذا پڑھنے اور ہر لمحہ ہر قتلن وچ اللہ اکبر اللہ سمجھ نہیں لگی نہیں کہ نہیں توجو ہے کہ نہیں سونا بلکہ میم شہی کل شہ آپ بن کے اس شہ ن چلا بھی آپ کی لیکن نہیںبحان اللہ بولو نا شریف سنانا فرش کری رات فرش امین پاک اصلی شکل پران بھری بیٹھتے ہنور کی کچہری چند جا کڑکی دی شکل سارے بند مطلب میرے ساتھ جی آ یہ لوگ آندے حلول نہ اس کو کہتے ہیں اس کے جو جبریل رحم کی شکل میں گئے ہے ایک طرح یہ مریم دے سامنے ا کے جھک مارا سبحان اللہ وہ جبریل جڑا چھپ پر اڑے ایک بار اسمانوں زمین دار ہر اسمان زمین بار کے وچ دین اڑے بڑے جبریل او سچ میں اگئے ہیں وائی میں بہت اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی ایسی خرسات نے انہوں ایسا ہے کہ وہ جہی مرضی شکل سے آ جائے لہٰذا انسان کی شکر میں آئے مجھو. مجھو. مجھو. انسان کی شکر میں آئے, بھی جبریل آئے. <laughs> اور اگر اپنی اصلی شکر میں بیٹھے ہو بڑا ل جمیل اور حضرت حضرت امین ح سبحان یہ تو آنکھیں جمیل ہیں میں بھی آنکھوں کا ضرور جمیل ہے پر نالے ضرور آنکھوں گا یہ جمیل کی ہے کہ کون رکھتے جلیلی میں سبحان اللہ سچیت کے ہوتے وہی کون شکل سارے اے ہوے اور سمجھاؤں گا روایت میں بے عمل اور با عمل دو دا قرآن مرد بن کے قرآن مرد بن کے اللہ کی بارگاہ پیش ہو جائے گا ہے کا پڑیا کروں سا سبحان اللہ جی تو اکھے اس مرد دے او ہاتھ اس قرآن آ گا <تصفح> पूरा इंसान सामने या या मौला एक बड़ा चंगा थी। जरा या मौला एक बड़ा बड़ा थी जरा बनेगा अलग अलम हैुरान कलाम है ठीक है, ये कौन एदा है। पूरा कुरान پورا شکل جا گیا انسان کی شکل انسان قرآن شکل تو آ گیا بندے شکل کی شکل اسا کہہ رہا ہے قرآن آیا قیامت ہوئے کی آکھیں گے قرآن آیا سبحان قرآن کیوں ہوتا کون ہونا ہے بندہ دیکھنا کیا ہونا ہے انسان کہہ کی رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے قرآن فل ہوتا کون ہے اللہ معلوم ہوا سجنا سفر شکل چاہے لیکن قرآن اللہ ہے لگنا شروع ہو جانا دینا مخلوق لکھے نے قرآن قرآن مخلوق مخلوق یہ مخلوق نہیں اللہ بھی کلام تو ہوں جو میرے ہاتھ سے مخلوق مخرو نے کلام جدو ظاہر ہوا یہ شکل ہے ہوں بولنا وا قرآن پڑھنے آم اللہ جی ظاہر پہ ہوئے لکھا لکھا ہے نہ دوسرے ہوں ظاہر جڑا ہوا ہے وہ مخلوق نہیں جڑا من ہے یہ مخلوط شکل مرد کی شکل جہاں مرد کی شکل آیا قرآن کی شکل موجود آواز کی شکل شکل لیکن کدو جب ظاہر پہ ہوتا ہے مخلوق کیا بنتا ہے کہ ہے مخلوق کیا بنتا ہے ہن اے دا مطلب ہے کون ظاہر کلام الٰہی دی صفت او دی شان ظاہر ہوندی ظاہر ہون نار مخلوق بندی لیکن اتنا ضرور ہے کہ مخلوق ان نہیں کہ کوئی مستقل اپنا وجود رکھ دی پہی نہ او دا کن ہی وہ مرد بن کے ظاہر پہ ہوں گا او دا کن اس شکل پہ ہوں گا پھر اس دے کن نال او شکل بول دی پہی اللہ نو عرض فکر دی اسے طرح کائنات کن شکل لے کے بڑی اور سے سمجھا گئی چڈا گا دے بڑا چیڑا ان شاء اللہ, انشاء اللہ <سلام> ئی لوسا ان لوسا میں رو سارے بہانا پالن والا اچھے اگست میں را شرک نہ درخت رب سی نہ رب, <Aladdin> <gesprochen> رب رب درخت رب ربت رب رب پہ رب درخت نہیں <away> <Playstation 5> लेकिन दरखत इन समझा बजुर्ग मिसाल गुरबा गिटे न جسلے گیٹک نکل گیو جی گیٹک اپنے اپنے وجود کا مرتبہ ظاہر کر رہی ہے نام یہ ٹھیک ہے ایک ایک چیز وہ ظاہر نہیں ہویا چیر وہ گیٹے کی جسل ظاہر ہوئی ہیں ہوں اہ گئے لیکن اس گیٹک نے ایک اور گل ہے کہ اپنے آپ تو نہیں ظاہر کر رہی وہ بھی تو لیکن اتنا ضروریا کہ جتنی چیزاں باہر نکلیں ہر چیز لوں کسے گنات کنڈے لوں کنڈا دینے لوں کہنات کسے کسے کسے بڑھ سی سرگی دیکھا بلا تشبیح تنفیل ساری کہنات علمِ الٰہی دے واسطے دنا راتِ حق کے چیز پھر جدوں ظاہر کرتا ہے شکل جی لوہ محفوظ بھی شکل آخ لوہ محفوظ بھی اس کا ہے انسان بھی شکل آخ انسان ابو جہل کی شکل ہے آب جہل کی شکل ہے آخ ہے، محمد ہے، آخ medi, جبریل ہے، جبریل ہے، آخ آسمان کی شکل آسمان جی زمین کی شکل آ مطلب ہر چیز جب تفصیل آ جائے ہر چیز بکری بخری نام دن ایک نہیں کہہ سکین مرتبے ہوں مرتبے ہر کتنا گشن اللہ تعالی نے اپنی توگی دراز ہر شہر رکھی ہے کی ای ایسی رکھی تھی ایسے طرح کے نہیں شکلا مشکل سمندر بخار ہے او ہوں بخار پہن حالانکہ ہے پانی بدل بن گیا پانی برف پہ آخر بارش ہے جم گیا برف کیا اس کا علم اس کی دی شان کن اگر وہ کہ آخر کلام اگر اس شکل میں آئے اگر آپ اگر شکل بن جائے کون کن کی شکل بن جائے آخرا میں اگر اس کا دھیل کی شکل تو آخر نہ ہو اس واللہ ما شاء اللہ ہے کہانی کی جمیہ شکلوں وچ آیا ہے صرف شکلاں بدلی ہیں حقیقت نہیں بدلی اوئے حقیقت پانی ہے 17 مختلف نے حقیقت نہیں بدلی ہے کُل شکلاں مختلف نے ہن تے وضاحت پویں کہ آکھے مظلوم کے یا مار کھتے دا ہے کیا کوئی وہی وہی सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो लगे नहीं आई सुभान अल्लाह हाय हाय हाय हर ये लोग कहंदे ने عارف लोग फकीर लोग कहंदे ने अठियां पेवा The eyes of the body, the eyes of the sky, the eyes of the sun, the eyes of the sun, the sun, the sun, the sun, the sun, the sun, the sun, the sun. Don't forget that they were doing this, but die. We have a better ساری خدائی خدا دے جلوا है खुदा खुद नहीं, नहीं, नहीं। अल्लाह पाक पाकि دا بندے دا تن او یاد اور سکے روشن منور ہو جائے کہ ادرو غیر ہی نکل جائے غیر نکل جائے نور ن ہو گی. सुभान अल्लाह अरे नहीं होना उन नसर मुनववर जिन्ना सिर किसे मुर्शिद दी नजर नहीं पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो फिर इस बूटे नु अंदर जदों लांदा है सुभान सुभान बेशक बेशक तो फिर अंदरों ये मारफत उठदी सुभान अल्लाह के फिर तौहीद दा लुफ्ता समझ आउंदा और पता लगदा है के खल्क خلق, خرق، خرق، ایک لحاظ سے خلق ہے دوسرے لحاظ سے یہ اور مخلوق کی بنی بننگ بنتی پی چل رہی پی لیکن ان کی ایک اسباب کا سلسلہ بنایا سبب اور علم آرے لوگ میں آسان سارے گا اللہ اور سبب سبب مہاگ ذریعہ ہوں وسیلا ہوں جیسا اثر ہوں سبب نو اگے منتقل یعنی کہ لحاظ میں لیکن کیوں कि वहां हो, हो वो नहीं ठीक है माँ बाप वाली इलत आपे اوناد سبب ہے مگر باوے مگر سب آج تمام تلاسی آواز نہیں آ رہی آ رہی جدو نام ہوتا ہے درخت لگ ہے بوٹا لگتا ہے تیار ہوتے جا کے پل دینا مریم کو پل آ گئے نی موسم ہے کوئی نہیں جنت جی نہ جی جی جی جی بلاب کوئی نہیں چیز ہے ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਦਸਗਾ ਇਹ ਦੂਠੇ ਸਾਬਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਜਾ ਫਿਰਤਾ ਹੈ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਕੌਣ ਦਸ ਕੌਣ ਹੈ ਆਖਣ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਜੋ ਵਿਤੀ ਅਹੋ ਸੁਭਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮਾਲਕ ویس نہیں رہے مالک دیکھ رہے نے فقیر دے دلتے جلوہ دا ظاہر ہے تو دا ہی وقت دا جلوہ واسطے ہر کھانا فکرتے ہیں پانی پیتے پیاس دی ہے توجہ. اللہ دیہ بندے فقیر اللہ کے فرماند حقیقت آگ نہیں سار دی آگ سار دیئے لیکن جب دو او دا اثر کون نارا زہر ہو گئے آنکھیں جے او اثر زہر کرے یہ سار دیئے نہ کرے تو ادراہیل پر کھول رہ بلداتی ہوگی مجھا جاگی چنی مجھا جاگی گیا جائے گا یہ نہیں سکتا کا چیز نہیں دے رہا کیا وہ اسباب ہٹا نہیں اسباب کے کر ہون ریا اگر مشکل ہوت اسباب بہت دن توجہ موجزہ بن گئی تھا ہے کرامت بہت دیتا ہے جو اسباب اسباب کو ہٹا ہو گا ہے آپ نے کن کسی نبی ولی راستے نا زہر دا فرما ہو رہے ہیں اللہ واہ دولہ شریک لفیر ظاہر ہوں گے سان جاتے ہیں آشان ہوتی تسان جاتے ہیں ہمارا سے زیادہ ہے ہمارا کرامت ایمان سبب بن گئی مان بنتا ہے حضرت بھی روزانہ جمدی ہے روزانہ جمدیا قسمیاں حضرت ماں پیو بچوں نکلے دیکھنا رکھو اپنا کب تک جی گی آس باپ چک درما बन जाए अल की बन जाए वास्ते एह क्या। वो तो नभी साले है उना। नुआ क्या ये आख्या जी आपने इथ नी निकलिया निकलास पता लग उ नौ महीने लगने सन اسباب بھی گئے وقت بھی گیا گئی زمانہ بھی گیا اور موجہ بنیا ہے جدو اسباب اٹھے نے اس موجزہ اور کرامت اللہ دی دلیل بن دیتا کہ اسباب اٹھ اس جان دیں ٹھیک ہے معلوم ہویا جیڑا بندہ موجزات کرامات دا من کرے حقیقت میں وہ اس بات تیرکار کرتا ہے کہ خدا پر دلالت نہیں ہونی چاہیے خدا دی دلیل نہیں ہونی چاہیے خدا دی دلیل اسے تھرہیں بن دی ہے آنکہ ان سے ہر شاہ دی دلیل ہے لیکن इस है कि वक्त के नाम नहीं कहना पार अला है बाकी यह बंदा सचा नहीं जो नाम लच्चा रब कर लिया समझ आ <laughs> गई <गी> <laughs> گلمیٹم ہلک اور امر خالق اور اس کا آپس کا تعلق یہ ہوا کہ امریک امر ظاہر ہوں گا ہے اس تو مخلوق ہے اگر چھپیا ہے کون میں ہے ظاہر ہوئے تو کون کلام ظاہر ہو مخلوق ہے اسباب دینار اسباب دینار جلدی بھی دیر بھی اگر دیر, دیر کرے تو نظام فکرت اگر تیزی آ جائے وہی تو موج ذور کرانا آل... قانون فطرت ضرور ہے لیکن کے دیکھنا یہ نہیں کہ قانون فطرت ٹوٹتا نہیں قانون فطرت پہ جوڑیا انہیں ٹھیک اکثر فطر پہ بن گیا کام اسباب ناگ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ قانون فطرت ٹوٹتا نہیں یہ کفر ہے جس وقت یہ بنا تو چاہ جی بنا دیر نہیں سبحان اللہ تا کر کے انہیں قیامت قائم کرنی اس پہلا سورج نو پچھا دانت کے ساتھ چل رہا ہے ہے ہے ہے اسباب نو جزوی طور اٹھایا جائے کرامت سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب پیر یار باب main shahar bana मन <laughs> की اللہ <وسلم> اپنی محبت دولت کال <وسلم> دن حالت جنو کہ اپنی اللہ <وسلم> مولائے تناد قبول منظور فرماوے یا رسول الله سبحان <تصفيق> عليه <تصفيق> الرحمٰن <تصفيق> والرحيم <تصفيق>